ویسٹو فوبیا نفرت مغرب کے اس عمومی فتنے کو اگر ایک نیا نام دیا جائے تو وہ شاید ویسٹو فوبیا ہوگا یہی موجودہ زمانے کے مسلمانوں کا سب سے زیادہ عام مائنڈ سیٹ ہے یعنی مغربی قوموں کو اپنا دشمن سمجھنا اور ان سے نفرت کرنا نفرت مغرب کا یہ مزاج ابتدا نو آبادیات علیہ کلونیلزم کے پس منظر میں پیدا ہوا پھر وہ بڑھتے بڑھتے موجودہ زمانے کے مسلمانوں کا عام مزاج بن گیا حتیٰ کہ آج مسلم قوم کا مطلب یہ بن گیا ہے کہ اپنے سوا دوسری تمام قوموں سے نفرت کرنا مسلمانوں کے درمیان اس نفرت کلچر کلچر آف ہیٹ کا معاملہ کوئی سادہ معاملہ نہ تھا انیسویں صدی اور بیسویں صدی کا زمانہ وہ زمانہ ہے جب کہ اللہ نے ایسے اسباب پیدا کیے کہ مغربی قوموں نے وہ رول ادا کیا جس کو حدیث میں تائیدین تائی کہا گیا ہے بہوالا المجم الکبیر لتبرانی حدیث نمبر چودہ ہزار چھ سو چالیس سلیبی جنگوں کے بعد ایسے حالات پیدا ہوئے کہ مغربی قومیں جنگ کے میدان سے ہٹ کر تذکیر فطرت کے میدان میں آ گئیں یعنی انہوں نے فطرت کے ان اسرار کو دریافت کیا دریافت کرنا شروع کیا جن کو قرآن میں آیات کہا گیا ہے اس معاملے کی پیشن گوئی قرآن میں کر دی گئی تھی قرآن میں یہ بتایا گیا تھا کہ مستقبل میں ایسا ہوگا کہ آفاق و انفس کی نشانیاں بڑے پیمانے پر ظاہر ہوں گی اور وہ حق کی اعلی تبین کا رول انجام دیں گی بہوالا صورت فصلت آیت ترپن حق کی طبیعت کا کام انجام پانا اپنے آپ میں یہ معنی رکھتا ہے کہ کوئی گروہ ہوگا جو حق کی تبین کا یہ کام انجام دے تمام قرائن یہ بتاتے ہیں کہ حق کی تبیین کا یہ کام انجام دینے والے وہی گروہ تھے جن کو اہل مغرب کہا جاتا ہے رموز فطرت کی اس تسخیر کو موجودہ دور میں فطرت کے قوانین لاز آف نیچر کی دریافت کہا جاتا ہے ان دریافتوں نے تاریخ میں پہلی بار اہل ایمان کو یہ موقع دیا تھا کہ وہ اسلام اور قرآن کی صداقت کو انسان کے مسلمہ عقلی معیار کی سطح پر ثابت کریں یہی وہ چیز ہے جس کو قرآن میں طبین حق کہا گیا ہے مگر مسلمان اس عمل کی انجام دہی میں کامل طور پر ناکام رہے اس کا سبب تھا اہل مغرب یعنی مؤید دین سے نفرت مسلمان جس مغرب سے متنفر ہو گئے تھے وہ وہی مؤید دین تھے جن کی پیشن گوئی حدیث میں کر دی گئی تھی مگر نفرت کی نفسیات کی بنا پر موجودہ زمانے کے مسلمان خود اپنے حامیوں سے بے خبر ہو گئے مسلمانوں کے اندر مغرب کے خلاف نفرت کلچر سٹ یعنی کلچر کا مزاج اتنا زیادہ بڑھا کہ وہ یہ سوچ ہی نہیں سکے کہ اہل مغرب وہ لوگ ہیں جن کو حدیث میں پیشگی طور پر دین کے معیت کہا گیا ہے یہ وہی چیز ہے جس کو ایک لفظ میں ویسٹو فوبیا کہا جا سکتا ہے مسلمانوں کے اندر یہ ویسٹو فوبیا اتنا زیادہ بڑھا ہوا ہے کہ مسلمان صرف نفرت مغرب کو جانتے ہیں وہ تائید مغرب سے بالکل بے خبر ہے شاید آج کی دنیا میں کوئی ایک مسلمان بھی نہیں ملے گا جو اس ویسٹو فوبیا ویسٹو فوبیا یا مغرب سے نفرت کا شکار نہ ہوا ہو اس کے نتیجے کے طور پر یہ ہوا کہ مسلمان اپنی تاریخ کے سب سے بڑی محرومی کے شکار ہو گئے موجودہ زمانے میں ویسٹوفوبیا کی بنا پر مسلمانوں کو دو بڑے نقصان اٹھانے پڑے یہ ایک ایسی محرومی ہے جس سے بڑی کوئی محرومی مسلم امت کے لئے نہیں ہو سکتی ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ مغربی قوموں کو اپنا دعوتی مخاطب نہ بنا سکے کیونکہ نفرت اور دعوت دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے جہاں نفرت ہوگی وہاں دعوت کا ذہن نہیں ہوگا اور جہاں دعوت کا ذہن ہوگا وہاں نفرت کی نفسیات ختم ہو جائے گی دوسرا نقصان یہ ہوا کہ مغرب جدید تہذیب کا چیمپئن تھا موجودہ زمانے کے مسلمان مغرب سے متنفر ہونے کی بنا پر جدید تہذیب سے متنفر ہو گئے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جدید تہذیب کے ذریعے جو نئے مواقع اپرچونٹیز کھلے ہوئے تھے وہ مسلمانوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے اس بنا پر مسلمان موجودہ زمانے میں ایک پچھڑا ہوا گروہ ورڈ کمیونٹی بن کر رہ گیا